uh -huh. حدی صلی اللہ محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہاں نہیں دعوت اسلامیہ غیر دعوت اسلامی میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے اجتماعات کو دیکھنے اور سننے کی عادت حاصل کرتے ہیں آج کے سلسلے میں عمان کے شہر سلا میں ہونے والا سنتوں بھرا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عزوجل گزشتہ سلسلے کی جھلکیاں تو ارشاد ہوتا ہے کیا فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے تو ورک کرتے ہیں کہ مالک تیرے بندے مغفرت کا اور جنت کا سوال کر رہے تھے میرے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے تو احابی سے سیاح کا مضمون ہے رسول پاک صلی الباخ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی حضرت سیدنا شیخ شہاب رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی جب کسی بندے سے یعنی نیکیوں کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے جب کسی کسی بندے کے گناہوں کے سبب اللہ اسے ناراض ہوتا تو معلوم ہوا کہ یہ عبادت الہی سے دور بھاگنا یہ نیکیوں کی توفیق کا چین لیے جانا یہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جانا یہ مسلسل مسلسل گناہ کرتے رہنا یہ گناہوں کا ایک کی بہت بڑی شامت ہوتی ہے گناہوں کا ایک ببال ہوتا ہے اور یہ بوال ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں پر دلیر ہو جائیں ایک گناہ ہوا ٹھیک ہے توبہ کر لیں گے ابھی بڑا وقت پڑا ہے پھر گناہ وہ جناب اگر توبہ کر لی تو پھر گناہ ہو جائے گا انشاءاللہ توبہ کریں گے ہم مکہ مکرمہ جائیں گے انشاءاللہ ہم مدینہ پاک کھا جائیں گے پھر تو توبہ کریں گے دوسرا گناہ تیسرا گناہ اب گناہوں کا یہ سلسلہ جب تول پکڑتا ہے تو احادی کے کے مطابق جب کوئی بندہ گنا کرتا ہے ایشا فرمایا نوکی تک آلہ قلب ہی نت سودا کہ اس کے قلب پر اس کے دل پر ایک دھبا لگا دیا سیاح لگ جاتا ہے جب بندہ اس کے توبہ کر لے تو وہ داغ مٹا دیا جاتا ہے لیکن جب وہ توبہ نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا سارا دل اس کا سارا قلب یہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ دلوں کا سنگ دل, دل کی سختی اسی سے پیدا ہوتی ہے آج ہم کہتے ہیں جناب ہمیں رونا نہیں آتا لوگ خوفے الہی سے روتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے ہمارا عبادت پہ دل نہیں لگتا ہمارا مسجد میں بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہمارا اجتماعات میں آنے کو جی نہیں چاہتا ہمارا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا تو یہ جو نیکیوں کی طرف آنے کا جی نہیں چاہتا یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے بندے کا تو پھر یہ توفیق اس بندے سے چھین لی جاتی ہے یہ دلوں کی سیاہی تو تھی کہ جس نے ابو جہل کو دین اسلام سے دور رکھا امن جی نے خلف دین اسلام سے دور رہا ابو لہب کو دین اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب نہ ہوئی یہ دلوں کی سیاہی یہ دلوں کا زنگ تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں اس طرف آنے کی سعادت مل ہی نہ پائی اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے حوالے سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وی وسلم کو ارشاد فرما دیا انفرو سباؤ نہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں ختم اللہ علی علی علاقہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی تو گنا ہو جیسے ہی گناہ ہم سے ہو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نادم ہو جائیں اپنے گنا سے معافی مانگ لیں تو شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے گناہ کرواتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے شیطان کے دو کام خاص طور پر ہیں گناہوں کے حوالے سے ایک تو گناہوں پر مجبور کرتا ہے انسان کو کہ گناہ کرے انسان جب گناہ کرتا ہے تو پھر توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا یہ اس کا یہ بھی ایک بار ہے کہ گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے اور کر ابھی بڑا وقت پڑا ہے توبہ کر لینا اگر توبہ کر لی پھر گناہ ہو گیا تو یہ اور بڑا گناہ ہو جائے گا شیطان لہر میں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ایک بندہ اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے وہ اپنے گناہ پر نادم ہو جائے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ والی وسلم نے فرمایا ان نظم و ان نظم وبہ کہ گناہوں پر ندامت یہ توبہ ہے شرمسار ہو جائے بندہ اور حدیث پاک میں ہے اتائی بلا غمبلہ ضمبلہ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ایک روایت کا قلعہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندے سے گناہ ہو گیا جب اس سے گناہ ہوا تو گناہ کے بعد وہ شرم ساف گیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ مالک مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے تیری نافرمانی ہو گئی اے اللہ میرے گناہ کو مواز کر دے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی لط ہے جو گناہ معاف بھی کر دیتا ہے گناہوں پر پکڑ بھی لیتا ہے یہ بندہ جانتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ جا بندے میں نے تو یہ بخش دیا ارشاد ہوا کہ بندہ تھوڑے عرصے بعد پھر گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کر کے وہ یہی کہتا ہے مالک مجھ سے تیری نافرمانی ہو گئی مجھ سے گناہ ہو گیا میرے گناہ معاف کر گئے تو اللہ تعالیٰ فریشوں کو فرماتا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے ارشاد فرماتا ہے کہ بندے میں نے تیرے گناہ کو بخش دیا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ عزت کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہے کہ مالک تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں میرے گناہ معاف کر دے تو اللہ رب العزت یہی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور گناہ معاف بھی کر دیتا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اے عمل ما اے بندے جو چاہے کر قد لگ کو غفرت تو میں نے تیرے گنا کو بخش دیا ہے تو جو چاہے کر کتنا کریم ہے اللہ رب العزت اور دوسری بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبانی وسلم نے ایک بہت پیارے انداز میں سمجھائی کتنی ڈھارس بندھائی گئی ہے اس فرمان معظم میں سمجھانے کا انداز کتنا زبردست ہے حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندے گناہگار بندے کی توبہ سے خوشی جو ہوتی ہے وہ خوشی کیسی ہوتی ہے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جنگل کے سفر پر روانہ ہو اور اس کا دادے راہ اس کے ساتھ ہو اس کی سواری اس کا کھانا پینا اس کا راشن اس کے ساتھ ہے اب وہ جنگل میں آرام کے لیے لیٹ جائے سو جائے سونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی سواری بھاگ گئی سارا راشن چلا گیا سارا پانی سب کچھ ختم ہو گیا سواری بھی چلی گئی اب اس بندے کو اپنی موت کا یقین ہو جائے کہ بس اب تو میری موت آ ہی جائے گی اتنا بڑا جنگل ہے اب میں کیسے اپنی منزل پر پہنچوں گا نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ سواری ہے بس اب میں ہلاک ہو جاؤں گا بس اب ختم تو اس مایوسی کے عالم میں وہ پھر لیٹ جاتا ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے جب نیند سے وہ بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہو کر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری تو سامنے کھڑی ہے اب جب وہ اپنی سواری کو دیکھتا ہے تو خوشی کی وجہ سے خوشی کی وجہ سے وہ ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جو کلمات ہوش و حوا میں کوئی کہے تو قافر ہو جائے وہ کلمات خوشی کی انتہا دیتی ہے اس کی وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب خوشی میں اس کو پتا نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ابھی تو زندگی سے مایوس تھا لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ سواری واپس آ گئی تو وہ خوشی کے عالم میں کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب تو میرا بندہ میں تیرا رب فرمایا اس وقت اس بندے کو اپنی سواری کے ملنے کی جو خوشی ہوتی ہے اور وہ خوشی میں جو الفاظ کہتا ہے اللہ رب العزت کو اپنے بندے کے گناہوں سے توبہ کی اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ماحول ہوتا ہے یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات میں آنے کی ایک برکت یہ بھی ہے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو اجتماع میں آتا ہے اس ذہن بنتا ہے کہ یار توبہ پا کر آنے والا تو بڑا, بڑا خوش قسمت ہے جو آنے کے لیے چلے حادی میں تو ایسے, شا, ایسے لوگوں کی بھی مقصد کی خوشخبریاں بتائی گئی ہیں وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کتنی مشہور ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے نینانڈے قبل کر دیے کسی عالم کے پاس پہنچا کہ حضرت میں نے 99 قتل کر دیے اچھا تیری تو مقصد ہو ہی نہیں سکتی اس اس بھی قتل کر دیا اب سو ہو گئے پھر خوف خدا پیدا ہو گیا تو کسی شخص نے کہا کہ فلا اللہ والوں کی بستی میں چلے جاؤ ان کے ساتھ عبادت کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اب یہ چلا لیکن راستے میں ہی پہنچ ہو گیا بتائیے کون سی نماز پڑھی تھی کون سی نہیں کی تھی کون تھا کوئی عمل خیر کیا تھا راستے میں ہی انتقال ہو گیا عذاب کے فرشتے بھی آن پہنچے رحمت کے فرشتے بھی آن پہنچے اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو منصف بنا کر بھیجا کہ بھائی جہاں سے یہ چلا تھا یہاں سے جس جگہ یہ فوج ہوا اس جگہ کی ناپو جس جگہ کے لیے چلا وہ جگہ بھی دیکھو تو اگر یہ نیکو کاروں کی بستی کے قریب ہے تو اسے بانگ دیا جائے اور اگر جہاں سے یہ چلا تھا اس بستی کے قریب ہے تو اسے پھر اذار دیا جائے تو اللہ رب العزت نے نیکو کاروں کی طرف جو زمین تھی اسے حکم دیا کہ پھیل اور جس طرح سے یہ چلا تھا اگر پھر تھوڑا چلا تھا لیکن زمین کو فرمایا سمٹ جا وہ سمٹ گئی اب یہ نیکوکاروں کی بستی کے ایک بالشت قریب نکلا تو اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا ابھی یہ نیکوکاروں کی طرف گیا نہیں ہے ان میں بیٹھا نہیں ہے, ہے ابھی اس نے رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے معافی نہیں مانگی اس نے عبادات اور ریاضات نہیں کی بس نیکو کاروں کی طرف چلا صالحین کی طرف چلا علی اللہ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چلا تو رب کائنات کو اس کا یہ ارادہ اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا یہ پرانے دور کے واقعات احادیث میں اور آثار صحابہ میں جو نے فرمایا ہوتا ہے موقوفن صحابہ نوجوان جو فرماتے ہیں اس کی موقفن روایت کہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر گفت اچھے ماحول کے ساتھ منسلک رہا کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بے شمار مثالیں ہیں بے شمار مثالیں کہ کس طرح فاسک و فادر لوگوں نے گناہوں سے تعبہ کی میرے شہر طریقہ سمت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار سادری رتا تھی دعوت برگادے نے ایک شخص کا بے ارشاد فرمایا ہے ان کو کسی شخص کے حوالے سے مکتوب پہنچا کہ بمبئی میں یہ شخص رہتا تھا اور بہت بڑا غنڈا مشہور تھا بمبئی کا لوگ اسے ڈرتے تھے تو ایک مرتبہ کسی شخص نے اسے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی کوشش کر کرا کے یہ اجتماع میں آ گیا جب اجتماع میں آیا اجتماع کی برکتیں روحانیت اور وہاں پر مبلغ کی دعا کا انداز جب اس نے دیکھا بیان سنا تو یہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور پھر دعوت اسلامی کے ذمہ داران میں وہ بہت جلد شامل ہو گیا ایسی بے شمار مثالیں ایک نہیں ہے یہ بے شمار مثالیں ہیں کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات اس کے آنے جانے والوں اور اللہ رب العزت کی کیسی رحمتیں برتیں آپ لوگ معاشرے میں اس, اس کی بے شمار مثالیں دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے ستر سے زائد ممالک میں جو دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا آج دعوت اسلامی جس انداز کے معاشرے میں سندرتوں کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ کروڑوں مسلمان اس سے استفادہ کر رہے ہیں کروڑوں مسلمان اور مدنی چینل کی بحالی تو کہ آپ پاکستان سے بہت دور اس وقت سالانہ شریف میں موجود ہیں لیکن دعوت اسلامی کا فیضان الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں کی برکت سے آج یہاں پر بھی جاری ہے یہاں تو فیضان اولیاء اللہ کا فیضان الحمدللہ برسوں سے جاری ہے یہ سرزمین اولیاء اللہ کی سرزمین ہے اور بڑے بڑے مشائق بڑے بڑے بزرگان دین جن میں آپ کے سامنے بن علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے دین اسلام کی خدمت کی کیسے امرم بالمعروف و نہجن انل منکر کر کے انہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت پہ اپنا کردار ادا کیا تو الحمدللہ اللہ والوں کی یہ زمین ہے تو اس زمین پر ہمیں چاہیے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے ہر دم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آوازہ رہیں اور کوشش کریں کہ اسی مسجد میں دعوت اسلامی کا سنت و بھر سیما جمعہ منعقد ہوتا ہے اس اجتماع میں شرکت کریں نہ خود بلکہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی لے کے آئیں اور ہر ماں عاشیقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کو اپنی عادت بنا لیں انشاءاللہ شاء جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو دین اسلام کی بنیادی باتیں بھی سیکھ لیں گے اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ اور عادت بھی حاصل ہو جائے گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں حاضر ہونا جمع ہونا اپنی بات قبول فرمائے اور اس اجتماع کو ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا سبب بنائے صلی اللہ تعالیٰ محمد اللہ لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدی اوسما واطل یا رو بنا یا رو بنا یا, یا, یا اے کے کریم ہم نے اپنے سروں کو ندامت سے جھکا رکھا ہے اپنے دونوں ہاتھ تیری بارگاہ پر پھیلائے ہم حاضر اے اللہ عبدہ وجن جب کوئی بھکاری کسی سخی کے در پر جاتا ہے اور بھیک مانتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ بھی مل ہی جاتی ہے اے مانک تو تو سخیوں کا بھی رب ہے اے کریم تینے جیسا کریم کون ہوگا تو کریموں کا بھی رب ہے اے اللہ آف کا وجن ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تیری بازگاہ پہ پھیلا دیا پیش نظر ہمارے گناہ ہماری نافرمانیاں ہیں دن رات گناہوں کا سلسلہ رہا صبح بھی گناہ دوپہر بھی گناہ شام بھی گناہ رات بھی گناہ دن رات گناہ کر کر کے کر کر کے تجھے ناراض کرتے رہے اے احمال ایسا تیرے کرم سے تیرے نیک بندوں کے درمیان حاضر ہو گئے اس استعمال میں نہ جانے کتنے بندے تجھے پیارے لگتے ہوں گے کتنے بندوں کی پکار تیری بارگاہ میں مستجاب ہوگی کتنے بندوں کی دعاؤں کی خیرات نہ جانے ہمیں ملے گی ہم یہ سوچ کر یہاں جمع ہوئے اے اللہ ہماری بد آماجیوں کو نہ دیکھ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے مالک ہماری خطاؤں سے درگزر در فرما اے اللہ اگر سے ہمارے گناہ بے شمار سہی لیکن تیری عزت و جلال کی قسم ہمارے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ نہیں ہے اے مالک تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ تیری بے پرغیر رحمتوں کا واسطہ ہمیں بخش دے اے کریم تجھ سے کوئی نہ پوچھے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا مالک ہمیں بخش دے بخشے ہو کست کا بخش دے اے اللہ تیرے بے شمار بندوں نے تیرے بے شمار بندوں نے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی کوششیں شروع کر دی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہم نہ بچ سکے ہم نہ بچ سکے ہم نے گناہوں سے بچنا چاہا ہم بچ نہ سکے اعمال صالح کرنا چاہے کر نہ سکے اللہ ہم نیٹ بننا چاہتے ہیں مالک نقص و شیتا ہماری راہ میں رکاوٹ چاہتے ہیں ہم نے نیٹ بننے کی کوششیں کی لیکن بن نہ سکے تلاوت قرآن کرنا چاہیے کر نہ سکے نوافل کی کست کرنا چاہیے کرنا سکے عبادت سے بھاگتے رہے متاجد سے دور بھاگتے رہے توبہ سے دور بھاگتے رہے اللہ تیرے دربار کے حوصل ہے مالک اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم گناہ کرتے ہوئے تیرا مقابلہ کرنے کا ذہن نہ تھا نہ تھا مالک نہ کشتا کے باروں کا شکار ہو کر تیری نافرمانیاں تھیں اے اللہ اپنے گناہوں پر شرم سار اپنے سروں کو ندامت سے جھکائے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں مالک کریم ہماری بد بدعمالیوں کو نہ دیکھ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں بخش دے بخشے ہو سب کا بخش دے اے اللہ اگر گناہوں کے سبب تو ناراض ہو گیا تو تباہی و بربادی سے ہمیں کوئی نہ بچا سکے گا آج بنتا ہوں جو ملے حقر میں عید، رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یارب آپ و فرما اور صدا کے لیے راضی ہو جا جائے اللہ کابل آفوا فاقو یا غفور یا غفور یا غفور اللہ اللہ تجھے بخشنا پسند ہے اگر کوئی شخص نو کی خطاؤں کو بخشتا ہے کوئی اپنے غلام کی خطاؤں کو بخشتا ہے تو تجھے اچھا لگتا ہے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ والی وسلم کے ادلا غلام ہے ابلا غلام ہے مالک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ والی وسلم کے ادنا افی ہے ہماری خطائیں بخش دے ایسا تیری ذات سے حسنِ دن بڑھ کر یہاں پر آئے ہیں ہم نے سنا ہے کہ بندہ تیرے بارے میں جو گمان رکھے گا تجھے ویسا پائے گا ہم تج سے حس میں رکھتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ ہماری فرما دے حتمی مصرت فرما دے مالک اپنی ناراضی سے بچا لے زوار نعمت سے بچا لے عاقیتوں کے پھر جانے سے بچا ناگہانی عذاب سے بچا اپنی ناراضی سے بچا بدبختیوں سختیوں بری تقدیر برے فیصلے بری گھڑی سے بچا اے مالک کریم ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا کر دے ہمیں یہ سعادت رہتا فرما کہ تیرے دین پر عمل کریں اخبان عالم تک تیرے دین کے پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تیرے دین کی دعوت دینے میں کامیاب ہو جائے مالک اپنے امی کو بندوں میں ہمیں شامل فرما جو تیرے دین کی خدمت کرنے والے ہوں جب قیامت کا دن ہو تو مہمانی محشر میں تیرے دین کی خدمت کرنے والوں کے غلاموں میں ہمارا بھی شمار ہو مالک کرم کر دے کرم کر دے مالک کرم, کر کرم کر دے ہمیں اخلاص کی بھی کتا فرمان ہمارا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو ہمارا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص کر اخلاص ایسا عطا یا الہی اخلاص عطا کر دے اتقامت علیہ دین کی خیرات عطا کر دے دنیا اور آخرت کی فلالیاں عطا فرما اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی دلت اور عثمائی سے بچا ہمارے اعمال ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دیں اے اللہ ہمارے امان ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دیں آج لوگوں نے ہمیں معذت سمجھا ہے ہم... ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہے مالک ہم جانتے ہیں تو عالی امیدات اس کو ہے تو سب جانتا ہے کہ کون کیا ہے یا ستار یا ستارہ نوجو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے دنیا اور آخرت کی دلت و اسمائی سے بچانا یا غفار بنو تجھے تیری شان غفاری کا واقع گناہ بخش دے بخش دے بانے گناہ بخش دے ہم اٹھی بھر لوگوں کو بخش دے گا تو تیری رحمت سے کوئی کمی واقع نہ ہوگی ہمارا بیڑا پار ہو جائے مالک کریم کرم یہ آج یہاں پر حاضر ہیں خانہ کعبہ کے سائے تلے حاضر ہو کبھی صبح پہ خانہ کعبہ کرے کبھی مقام گن سے چمٹ کر گناہوں پر اشک بار ہو کبھی صفا و مروہ کی سائی کی سعادت ملے کبھی مقام ابراہیم پر نوافل کی سعادت ملے ہمیں بکوف میدان عرافات نصیب ہو بکوف بنا نصیب ہو بکوفلیفہ نصیب ہو مکہ مکرمہ کی بہاریں دیکھیں راہ -ی مدینہ منظورہ کے مسافر بنیں وہاں کے در و دیوار دیکھے مسجد نبوی کے گمبد و مینار دیکھیں اے کاش جب ہمیں موت آئے تو دنیا کے یہ ویران مقام نہ ہو مدینہ مبرہ میں ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جب ہمارا جنازہ اٹھے تو بازار مدینہ ہو جب ہمیں دفن کیا جائے تو جنت البقی میں مدفن مل جائے جب ہماری خاک اڑے تو دنیا کے ویران قبرستان نہ ہو ہماری خاک دار مدینہ میں بکھر جائے مٹی نہ ہو مر خاک فتح مر جب خاک اڑے ہماری تو مدینے کی ہوا ہو ہماری خاک یا رب نہ برباد جائے پتے مرگ کر دے غبار مدینہ اے اللہ غبار مدینہ کا واسطہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما داون اسلامی کو اور ترقیاں اور برکت عطا فرما تمام علماء و مشائی اہل سنت کا سایہ دراز فرما اے اللہ جو مشاعطی یہاں پر تشریف لائے انہیں اور برکت عطا فرما اے مالک ترین یا رب العالمی ہماری التجاؤں کو اپنی وارداہ میں قبول فرما ہماری شیخ طریقہ سمیر علیہ کنت ان کے تمام اہل خانہ کی خیر ہو تمام دعوت اسلامی کے مجالس کی خیر ہو محبیر متعلقین کی خیر ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ کی بالک کی ساری امت کی خیر ہو رب یسر بلا تو آخر وہ تم بلقی وکنس کائین اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب کہا کر دے پوری یار گھر بے قسم مجبور کی إن الله وما انتم تسندون عدن يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي لمجي الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سجدي يا سيدي يا سجدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم یسیکل علی الحمد وآلہ وآلہ اللہ محمد <سلم> <سلم> چاغنے والوں کی خیر یا رسول اللہ گر چاہ گنے والوں کی سیر یا رسول اللہ گر چاہ گنے والوں کی سیر مک